أعوذ بالله من الشيطان الرجين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله فل متخلو نمبیا یہودیوں کے خباعش کا ذکر تھا عیسات میں بھی ان کی اوپر اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ تنبی کر رہا ہے اور جو انہوں نے دعوی کیا ہے اس دعوے کا اس آیات میں رد ہے یہ جب ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالی کی کتاب کو تسلیم کرو قرآن کریم کو مان جاؤ کہ یہ آخری کتاب ہے اس پر مان لیاؤ اس کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو اپنی کتاب کو مانتے ہیں اور اس کے ماسواں کو ہم نہیں مانتے ہیں جب نہیں مانتے ہیں یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر اعتراض کیا اور تاریخ کی صورت یہ کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اپنی کتاب کو مانتے ہیں تو تمہاری کتاب میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تم نبیوں کو قتل کرو جبکہ تم تو انبیاء کے قاتل ہو معلوم ہوا تو نہ تو تم قرآن کو مانتے ہو نہ تم تو اور و انجل کے ماننے والے ہو یہ دعویٰ تمہارا بلا دلیل ہے فرمایا وہ داخلے لغم اور جب کہا جاتا ہے ان سے ہاں ایمان لیاؤ بے مان ضل اللہ ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے فارو کہتے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں ہم بےانزلہ علینا جو نازل کیا گیا ہم پر جو ہم پر نازل کیا گیا ہم پر اس پر ایمان رکھتے ہیں فقط اور اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ نے دوسرے جملے میں ان کا اس انداز سے رد کیا کہ وہ اور انکار کرتے ہیں وہ بے ہو جو اس کے ماں ہے مانا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں تورات کو مانتے ہیں انجیل کو مانتے ہیں البتہ اس کے ماں سیوا کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں وہ حالانکہ وہ قرآن کریم حق ہے تصدیق کرنے والا اس کتاب کے جو ان کے پاس ہے حال یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے جس کے ماننے کا ہم ان کو دعوت پیش کر رہے ہیں یہ حق کتاب ہے اور یہ ایسی کتاب ہے کہ ان کے پاس جو تورات ہے اس کی صداقت بھی تصدیق بھی اس قرآن کے ذریعے سے ہو سکتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے تو ان سے سوال کرو کل فل تخت لو اللہ فرما دیجیے کہ کیوں قتل کرتے ہیں رہے تم اللہ کے نبیوں کو کیا تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا کہ تم نبیوں کو قتل کرو معلوم ہوا تمہارا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے من قبل مؤمنین اس سے پہلے اگر, ہے اگر تھے تم مؤمن اگر تم مؤمن تھے بل کتاب مومن بورات تو تورات کے اندر یہ کہاں لکھا ہوا ہے ہم نبیوں کو قتل کرو اللہ سبحانہ و تعالی نے بہترین انداز سے یہ گویا کہ اس آیات میں مناظرے کا انداز ہے کہ مد مخالف یا مقابل جب کسی چیز کا دائی اور مدعی بنتا ہے تو اس کے دعوے اور دعا کے اندر اس کے لیے دلیل پیش کرو تاکہ وہ اپنے پیش کیے ہوئے دلیل میں خود ہی گرفتار ہو اور یہ طریقہ ہر دور میں مبتدئین کا مشرقین کا رہا ہے اس لیے علماء صلف امام ابن القیم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے کوئی دلیل پیش کرے شرق کے حوالے سے ہو بدر کے حوالے سے ہو تو اپنے دلیل دینے کے بجائے اس دلیل میں غور کرو جو انہوں نے تمہیں دلیل پیش کیا ہوگا اسی میں اس کے جواب تمہیں مل جائے یہاں پر اللہ رب العالمین کے اس انداز میں مخالف کی دلیل کے اندر ان کے رد کے لیے دلیل ہے کہ تمہارا یہ کہنا کہ ہم تورات کو مانتے ہیں قرآن کو نہیں مانتے تو معلوم ہوا تم تورات کو بھی نہیں مانتے ہو اس لئے کہ تم نے نبیوں کو قتل کیا ہے اور نبیوں کا قتل تورات میں نہیں ہے لہذا تمہارا ایمان تورات پر بھی نہیں ہے جیسے کہ صورت نسا میں آیات نمبر ایک 150, 150 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّ الَّذِينَ بِبَعْزِنُ بِبَعْزِنُ بَيْنَ سَبِيلًا الْكَافِرُونَ خلا <حَقْطًا> اللہ فرماتے جو لوگ رسولوں میں تفریق کرتے ہیں ایک رسول کو مانتے دوسرے کو نہیں مانتے یہ اپنے لئے درمیان میں کوئی اور رستے کی متلاشی ہے بے نزال کا سبیلا تو یہ لوگ حقیقی کافر ہیں اس لیے کہ ایک نبی کا انکار تمام نبیوں کے انکار کے مترادف مساوی ہے وہ کیونکہ تمام نبیوں پر ایمان لانا پڑے گا کسی ایک نبی سے انکار کرنے سے ایمان باطل ہو جاتے ہیں لقد جا کم موسا بلبینات یقیناً آئے تمہارے پاس موسال سلاۃ السلام واضح دلی کے ساتھ بلبینات کھول کر موجزے لے کر آئے سمت تفصل پھر پکڑا تم نے بچڑے کو ممبا دی اس کے بعد وہ تم ظالم اور ہو تم ظالم اللہ رب العالمین نے یہ ان پر پھر تعریف کی یہ دعوت ہمارا یہ ہے کہ ہم تورات کو مانتے ہیں جبکہ مسال سلاۃ السلام نے تمہارے سامنے معجزے پیش کیے نبوت کی رسالت کے اور اس کے باوجود تم نے بچڑے کے عبادت کی یہ کیسے ماننا ہے مسان سلاۃ والسلام کی نبوت کے تم دعوے کرتے ہو یہاں تو تم نے ان کی دعوت کو نہیں مانا ہے بلکہ اس کا طویل مباحثہ چل چکا ہے تمہارے ساتھ ویدا خزن اور یاد کرو جب ہم نے لیا پختہ وادہ تم سے اور رفانا اور بلند کیا ہم نے تور پال کو تمہارے اوپر ہم نے تور پال کو اٹھایا جب ان سے وعدہ لیا ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے سروں پر اٹھایا پھر مان گئے خزما آتے نہ کم پکڑو جو دیا ہم نے تمہیں بےفوتن مضبوطی کے ساتھ قوت کے ساتھ اور سنو پالو انہوں نے کہا سمے ہم نے سن لیا واسط اور ہم نے نہ فرمانے کی یہاں دو قول ہیں ایک یہ کہ انہوں نے زبان سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مان رہے لیکن دل سے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے تو سمے آنا زبان سے وہ آسوئنا دل سے دوسرا قبول یہ ہے کہ جو لوگ دور پہاڑ پر موجود تھے یہ بنی اسرائیل کے بڑے انہوں نے تو مان لیا کہ ہم ایمان لے آئے لیکن آنے والے نسلوں نے اس وعدے سے انکار کیا اللہ رب العالمین نے اس کا سبب بیان کیا کہ سبب کیا ہے کہ انہوں نے اس وعدے سے منہ پیر لیا وہ اس رگو سے کلو بہم الجل پلا دیے گئے وہ دلوں میں محبت بچڑے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت تھی بے کف رحم سبب ان کے کفر کے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت رچ بس گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے احکامات سے انکار کیا کیونکہ ایک دل کے اندر یا تو شریعت یا شریعت کی مخالفت ہوگی دونوں چیزیں نہیں ہوتی ہیں توحید اور شرک یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے سنت اور بدت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے ایک کے آنے کے بعد دوسرا خود خارج ہوگا تو کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت رچ بس گئی ان کے کفر کے سبب, سبب سے کل آپ فرما دیجئے بے سمایا مرکم بھی ایمانکم بہت برا ہے وہ چیز جو حکم دیتے ہیں تمہیں تمہارا تمہارے ایمان کا ان کن تم مومنین اگر ہو تم مومن تمہارا ایمان جس چیز کا تمہیں حکم دیتا ہے وہ بہت برا ہے یہاں سوال پیدا ہوگا کہ اگر ایمان ان میں ہیں تو پھر برا حکم دینے کا کیا معنی ہے معنی یہ کہ تمہارے گمان کے مطابق تم کہتے ہیں ہم مومن ہیں اے یہود تمہارے گمان کے مطابق تم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں تورات کو ہم مانتے ہیں پچھلے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے تو اگر تم اپنے ایمان کے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر تمہارا یہ ایمان تمہیں کس طرح حکم دیتا ہے کہ تم اس نبی کا انکار کرو اس قرآن کا انکار کرو تمہارے دعوے کے مطابق تمہارے ایمان کا یہ دعوت تو بہت برا ہے معلوم ہوا کہ تمہارے سنوں میں ایمان نہیں ہے یہ صرف تمہاری زبانی جمع خرچ ہے دوسرا یہ کہ جو تمہارے پاس کتابیں موجود ہیں تو انجل کا جو تمہارا دعویٰ ہے اگر اس دعوے میں تم سچے ہو تو اس کا تو تقاضا یہ ہے کہ تم نے قرآن کو ماننا ہے اس لیے کہ اس میں تو قرآن کی صداقت قرآن کی دعوت موجود ہے کہ آخری نبی جب آئے گا وہ کتاب اللہ لے کر آئے گا قرآن لے کر آئے گا تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تمہارا کہنا کہ ہم اپنے کتب کو مانتے ہیں رسولوں کو مانتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ تمہارا عقیدہ ہونا کہ ہم اس رسول اور اس قرآن کو نہیں مانیں گے یہ تو دونوں متضاد باتیں ہیں ہمارے کتابوں میں جب اس نبی کی بشارت موجود ہے اس کتاب کی بشارت موجود ہے اور اس کتاب کو تم مانتے ہو تو پھر اس سے انکار کے کیا مانے یہ دو متضاد چیزیں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دعوے کے مطابق کہ ہم پاک دامن لوگ ہیں ہم زندار لوگ ہیں اصل حقیقی اللہ کے محب لوگ ہم ہیں ان کو اللہ نے دعوت دی ہے, فرما ال... ال اگر ہے تمہاری لئے آخرت عند اللہ اللہ کے, ہاں خالص من دون سے کے ماں سیوا فتح نول موتا فس لوگوں کے آر جو تم انکن تم سواد یقین اگر تم سچے ہو جیسے کہ آگے عنوان میں ہم پڑھیں گے اور پرانے کریم کے مختلف مقامات پر ان کا یہ دعویٰ کہ جنت میں صرف یہودی ریسائی جائیں گے لئیت خول جنت اللہ منکانہ ہودن سوارا تو اللہ سبحانہ ہو تعالی نے فرمایا پھر تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے کہ موت آ جائے اور ہم اللہ سے جا میرے جنت میں داخل ہو جائے مانا یہ کہ محبوب چیز جو چیز انسان کو پسند ہوتا ہے اس پسند چیز کے لیے اس کے مقابلے میں اگر کوئی مضر چیز ہو تکلیف دے چیز ہو تو وہ انسان برداشت کرتا ہے موت تو تکلیف دے ہے لیکن اللہ کی محبت جنت کا حصول اگر تمہیں یقینی معلوم ہے جو تمہارا دعویٰ ہے تو پھر یہ موت تمہیں قبول کر لینا چاہیے دعا کرو اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غلطی بلا لے یہ معنی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو اور چلے جاؤ جنت میں نہیں مراد یہ ہے کہ تم اللہ سے دعا کرو کہ ہم دونوں میں سے جو حق ہے سچ ہے ان پر اللہ تعالیٰ موت واقعہ کر دے جس طرح مباحلے کا طریقہ ہوتا ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ الح تمنا ہو ابدا ہرغز وہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے دماغ مت اے جو آگے بیجا ہے ان کے ہاتھوں نے یہ تو قاتلین ہیں مشرقین ہیں ان کو تو اپنا گناہ خوب نظر آتا ہے کہ جیسے ہم نے مرنا ہے اللہ تعالی کی فرشتوں نے ہمارے اوپر آغاز عذاب کرنا ہے تو کیسے ہو سکتے ہیں کہ یہ موت کی تمنا کریں گے کہ ہم مر جائیں اور جنت میں جائیں گے اللہ کی رحمت میں نہیں ان کو اپنا کرتوت معلوم ہے ان کو اپنی حقیقت معلوم ہے اللہ علم ظالمین اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو مراد یہ ہے کہ اگر یہ موت کی تمنا نہیں کرتے اور یقیناً نہیں کرتے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے دنیا میں رہیں گے جلتی نہیں جائیں گے دنیا سے تو گویا کہ ان کے حال سے اللہ بے خبر ہے نہیں اللہ تعالیٰ ان کے حقائق کو خوب جانتا ہے یہ ظالم ہیں مشرق ہیں اور کفریں عنادی میں مبتلا ہے نبی کے مقابلے میں تو اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے ان کو سزا دینے پر اللہ قادر ہے قاتر سے اور ضرور پائیں گے آپ ان جو جو میں سے زیادہ حرس نکنے والے آیا حیاتن زندگی پر لوگوں سے زیادہ حریص ہے یہ دنیا کی حیات پر وہ من اللہ عشر اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کس چیز پر وہ حریص ہے فرمائی ودو پسند کرتے ہیں احدہ ہر ایک ان میں سے لو امرفس کاش کہ عمر دیا جائے وہ ہزار سال وہ ماہوز اور نہیں ہے وہ کہ بچا لینے والا ہے اس کو عذاب سے بچانے والا وہ عمر ان کو عذاب سے نہیں ہے ایو ان مارا اگر یہ لمبی عمر دیا جائے ان کو اللہ بسیرم رمایہ ملون اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو عمل کرتے ہیں مانا یہ کہ ان کے تو حال یہ ہے کہ یہ ہزاروں سال مرنا نہیں چاہتے چھ جائے کہ یہ ابھی کہیں کہ اللہ سے دعا کرے اللہ اگر ہم صحیح ہیں اور ہم تیرے محبوب ہیں تیرے مقروب ہیں تیرے قربت والے ہیں تو ہمیں بلا لے اس نبی کے ساتھ ہم مباحلہ کرتے ہیں یہ کبھی نہیں کریں گے کیوں یہ تو ہزاروں سال مرنا نہیں چاہتے پھر اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہزار کا ذکر کیا ہے تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ ہزار کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ ان لوگوں کے محاورے میں مجسوں سے یہ الفاظ منتقل ہو گئے تھے کہ ایک دوسرے کو کہاں کرتے تھے اپنے جملوں میں جس طرح ہمارے ہاں لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے کو کہتے ہیں اللہ تمہیں حیات دے اللہ تمہیں زندہ رکھے تو یہ لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو اپنے لفظوں میں کہتے تھے ہزاروں سال زندہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے کسی نے ہزار کا لفظ اس استعمال کیا کہ اگر ان کو ہزاروں سال کی زندگی دی جائے تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہزار سال زندہ رہے بجائے یہ کہ یہ آرزو کرے کہ ہمیں موت دے نہیں فرمایا اگر ان کو ہزاروں سال کی زندگی دی بھی جائے تو تب ان کے طویل عمر ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے میں کام نہیں آئے گا اور ہماری شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا طریقہ بتایا فائدے بتائے ہیں کہ ایک شخص وہ ہے جو اللہ کا باغی ہے نافرمان ہے قاتل مشرق بے بے دین اور دوسرا شخص وہ ہے جو صالح ہے متقی ہے پرزگار ہے ان دونوں میں سے ہر ایک جس کی زندگی طویل ہو رہی ہے دیندار کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے اس لیے کہ ان کو نیکیوں کے جمع کرنے اکٹھا کرنے کا اللہ مزید موقع دیتا ہے اور جو اللہ کا نافرمان ہے باغی ہے اس کی طویل زندگی اس کے لیے آزاد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اس کو مزید موقع دیتا ہے کہ یہ اپنے لیے اور ایندھن جمع کرے گناہوں کو اور اکٹھا کرے تو طویل زندگی مومن کے لیے اللہ کی نعمت ہے اور مشرق کافر اور اللہ کے باغی کے لیے اللہ کے آزاد کی ایک صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اخیرت کو برباد کرنا چاہتے ہیں اس لیے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے آخر میں اللہ رب العالمین نے تنبیہ کر دی واللہ اللہ عبصر میں میں عمل ہوں اللہ دیکھنے والا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں اور یہ تنبیہ ہوتا ہے جس طرح ہم اپنے زبانوں میں کسی کو تنبیہ دیتے ہیں نا کہ تم جو کچھ کرتے کرو میں جانتا ہوں حقیقت مجھے معلوم ہے میرے پاس آؤ گے کہ نہیں آؤ گے اللہ تمبی دیتا ہے پھر اللہ سبحانہ سبحان و تعالیٰ نے ان کی قبر اور کا ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ آپ کے اوپر وہی وہ کون لا رہے کہاں جبیک اب جس طرح ہوتا ہے نا کسی کو کسی چیز سے ویسے بغض ہے نفرت ہے تو وہ اس کے لیے بانے ڈھونڈتا ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی وحی کو کتاب کو مان لیتے اگر جبریل لانے والا نہ ہوتا اس لیے کہ یہ ہمارا ازلی دشمن ہے یہ عذاب کے خبرے لے کر آیا کرتے تھے اور یہی ہمارے قوموں کے حالات لے کر اور اللہ کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے ہمارے اوپر مختلف ادوار میں ہمارے نسل کشی انہوں نے کی ہے تو لہذا یہ تو ہمارا دشمن ہے ہمارا دشمن جب کلام تیرے اوپر لے کر آتے تو اس کلام کو ہم نہیں مان سکتے لہذا اللہ نے ان کا جواب دیا جو بھی ہو دشمن جبریل کا انہو وہ نازل کرتا ہے تیرے دل پر قرآن کو اللہ اللہ کے حکم سے یہاں دشمنی جبریل کی نہیں ہوگی یہاں دشمنی تو اللہ کی ہوگی اس لیے کہ قرآن کا نزول بھی تصدیق کرنے والا اس کتاب کے جو اس سے پہلے ہیں وہ ہدم اور ہدایت ہے وہ بشرا اور بشارت ہے لل مومنی مومنو کلی مانا یہ کہ اگر ان کی دشمنی جبریل سے ہے تو میرے کلام سے انکار کا کیا مانا دشمنی اس کے ساتھ اور انکار میرے کلام سے یہ بات ہرگز درست نہیں ہے اس لیے کہ جبریل قرآن کریم لے کر آتا ہے اللہ, اللہ کے حکم سے تو ان کے تعصب کا ذکر کیا یہ تعصبی ہے حقیقت میں اور تعصب کی وجہ سے یہ قرآن کریم کے منکر ہیں جبریل کا درمیان میں واسطہ دینا یہ صرف شبہات پیدا کرنے والی باتیں ہیں شکوب ڈالنا شبہات ڈالنا یہ حقیقت نہیں ہے ف عن ہوں نزلہ کا یہ جبریل تیرے دل کے اوپر وہی لے کر آتا ہے منجان بلّا اللہ،, اللہ کی طرف سے اور یہ دلیل ہے کہ علم کا جو مرکز ہے وہ دل ہے اس لئے اللہ رب العالمین نے اعلی قلب کا فرمایا اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آنکھیں سو جاتی ہیں نام وقل مقلبی میرا دل نہیں سوتے اس لیے کہ نیند کے حالات میں بھی وہی اگر آتی ہیں تو میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے اس لیے نبی علیہ السلام سو جاتے تھے عائشہ فرماتے سے بخاری کی روایت لیکن پھر اٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر لیتے ہیں اس لیے کہ نبی کا نیند جو ہے وہ نوازل وضو میں سے نہیں ہے صرف امکر اس کے سو جاتی جاتے دل اس کا جاگ رہا ہوتا ہے ہاں امت کے لیے یہ قانون نہیں ہے امت کے لیے یہ ہے کہ اگر بیٹھے ہوئے حالات میں کوئی بندہ سو جائے تو اس کا وضو برقرار ہے اور اگر ٹیک لگا کر سو جائے تو اس کا وضو ذائل ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا سیدھا بیٹھا ہوا ہے برابر اس حالات میں اگر وہ سو بھی جائے گا, تو انکے بند ہو جانے کے باوجود اس کا وجود کنٹرول میں ہوتا ہے اور جیسے ہی یہ گرتا ہے تو اس ان کے انکیں کھل جاتی ہے لیکن جب ٹھیک لگا کر سو جائے تو اس کا وضو ذائل ہو جاتے ہیں مت تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت ہے یہ قرآن کریم بشارت ہے یہ بشیر ہے خوشخبری دینے والی کتاب ہے لیکن اس کے لیے جو چیز مطلوب ہے وہ ہے ایمان لل مومنی یہ ایمان والوں کے لیے ہے اور پھر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ان کے خباص کا جواب دیا من کا نازم وللہ ہے جو ہو دشمن اللہ تعالیٰ کا وہ مرا ہی اور فرشتوں کا وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں کا وہ جبریلا جبریل کا, و و کا, اللہ اللہ تعالی دشمن کا یہاں پر اللہ سرحان نے جبریل کو بعد میں لایا پہلے اپنے ذات کو مقدم کیا کیونکہ دنیا میں کفر کی دشمنی وہ موجودہ انسانوں سے نہیں ہوتی ہے وہ حقیقت میں اللہ سے ہوتی ہے جیسے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے چالیس سال سے پہلے سب کو محبوب تھے امین بھی تھے مشورہ بھی اس سے لیتے تھے اور تنازعات اختلافات میں اس کو فیصل بھی مانتے تھے حکم بھی بناتے تھے لیکن جیسے ہی اس کے اوپر اللہ کی طرف سے قرآن کا نزول شروع ہو گیا دشمن ہو گئے اس لئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یہ, لوگ آپ کو نہیں ہیں. بلکہ یہ لوگ جو تیرے ساتھ دشمنی کرتے یہ حقیقت میں اللہ کی آیتوں کی منکر ہے آپ کی دشمن نہیں آپ کو تو پہلے سے امین مانتے ہیں تو ان کی دشمنی حقیقت میں میرے ساتھ ہے تو یہاں پر بھی یہ ترتیب ہے کہ اللہ رب العالمین نے جبریل کی دشمنی کو بعد میں رکھا رسولوں کی دشمنی اور ملائک کی دشمنی کو بعد میں رکھا پہلے اپنے دشمنی کو لایا کہ یہ دشمنی حقیقت میں میرے ساتھ ہے اس لیے فرمایا کہ منکان آدو و جو دشمن اللہ کا ہے وہ ملائکتی پہلے ملائک جمع ذکر کیا وہ ہی اور اس کی رسول اب رسول ہی اس لیے کہا کہ ہر امت تمام رسولوں کا دشمن تو نہیں ہوتا لیکن چونکہ رسولوں کا دعوت ایک ہے رسولوں کا منہج ایک ہے تو اس وجہ سے ایک کی دشمنی سب کے ساتھ ہے کیونکہ تمام امتوں میں سارے نبی تو نہیں آئے ہر نبی اپنی امت میں آیا تو ایک نبی کی دشمنی کو سب کے ساتھ مساوی برابر قرار دے دیا کہ گویا وہ سارے رسولوں کی دشمنی ہے پھر اللہ نب المین نے یہودیوں کے جواب اور سراہد کے لیے ان دو فرشتوں کا خاص نام لیا حالانکہ یہ بھی ملائکہ میں داخل ہیں لیکن ان کی تخصیص کی ان کے دعوے کے جواب میں وہ جبریل و نکال یہ لوگ جبریل اور میکال کی باتیں بھی کرتے ہیں تو ان کو خاص ذکر کیا کہ جو جبریل اور مکائل کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں تو فہند اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ دشمن ہے اس کافروں کے لیے یہ جو اللہ کے باغی ہے اللہ تعالی تو ہے ہی ان کا دشمن کیوں کہ یہ تو ظاہر بات ہے دوست کا جو دوست ہوتا ہے وہ دوست کا بھی دوست اور جو دوست کا دشمن ہوتا ہے تو وہ اس کے دوست کا بھی دشمن ہوتے کیا ہم نے آپ کے طرف واضح آئے تھے نئی کو بر کرتے اس کے ساتھ مگر نا نافرمانی کرنے والے یعنی ہم نے آپ کے طرف جو آیتیں نازل کی یہ بالکل واضح ہیں اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے اس کا انکار کرنے والا فاسق ہی ہو سکتا ہے امام حسن بسی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ جب لفظ فسق آ جائے تو اگر کافروں کے لیے بیان ہو تو کفر کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے مانا سخت انادی کافر کفر کے درجے میں اعلیٰ درجہ اور اگر یہ فسق مسلمانوں کے لیے استعمال ہو جائے ایمان والوں کے تذکرے میں آ جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے مسلمانوں کا گناہ کبیرہ جیسے کہ جی قتل ہے زنا ہے یا اور جو کبائر میں سے کوئی گناہ ہے تو اعلیٰ درجے کا گناہ دونوں جانب میں مسلمانوں کے گناہوں میں بڑا گناہ کافروں کے کفر میں بڑا کافر کافر اس آیات سے بھی ثابت ہو گیا کہ ان لوگوں کا جبریل کے ساتھ دشمنی آیتوں کے وجہ سے ہے کیا انہوں نے کفر کیا مانا استفام لائے شروع میں کلا آہدو آہدن جب بھی انہوں نے آہد کیا کوئی آہد نہ بدہر تو پینک دیا اس آہت کو ان میں سے گرو نے بلحت کرو ہم لایو بلکہ ان کی اکثریت ایمان نہیں لاتی ہے اکثریت ایمان نہیں لاتے مانا یہ کہ جب بھی انہوں نے عہد کیا ہے تو اس آحد کو انہوں نے توڑا ہے مثال سلاۃ والسلام کے ساتھ عہد پر عہد عہد پر عہد فیتسری آیا تن نو موجزے وہ لے کر آئے تھے اور ہر معجزے کے لانے سے اس سے پہلے یا بعد میں ان سے عہد لیا جاتا ہے اور پھر یہ عہد کو توڑ دیتے ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ فریق منہم اس لیے فرمایا آگے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ فریق کہا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے اہد پر قائم رہتے ہیں تو فریق منہم فرمایا کہ ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ اہد کو توڑتے ہیں آگے اس کی وضاحت کر دی کہ وہ فریق کلیلے کے کثیر ہے تو فرمائیں بل اکثر احمد بلکہ ان کی اکثریت ایمان مان نہیں معنی وہ جو فریق ہیں وہ کثیر والا ہیں اور جو ان میں قلیل ہوتے ہیں وہ اپنے آہد پر قائم رہ جاتے اور اگر ان میں وعدے کی پختگی ہوتی تو قرآن نے ہماری اس امت کے لوگوں کے وعدے کا کیا مثال پیش کیا ہے ساب کرام کے بارے میں کہ جب انہوں نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا تو وعدوں کو کیسے پورا کیا آد اللہ اللہ کے ساتھ وعدہ کیا اور اس کو پورا کیا مِن جب بھی اللہ مہا جائے گا تو ہم لڑ پڑیں گے پھر دوسرے صحابہ نے اپنے اس وعدے کو کیسے پورا کیا گا؟ اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے صدق اللہ وا جا احم رسول من اور جب آیا ان کے پاس کوئی رسول اللہ کے طرف سے مسطما تصدیق کرنے والا اس کتاب پہ جو ان کے پاس ہے نہ بذا تو پین دیا ایک فریق گرونے من ان لوگوں میں سے وہ تم کتاب جو کتاب, اللہ اللہ کتاب کو ورا ہو رہے پیچھے اپنی پیٹو کے ان لایا لمون گویا کہ نہیں جانتے ہیں. ان کے پاس جب بھی رسول آیا اللہ کی طرف سے اور کتاب لے کر آئے ایسی کتاب جو ان کے پاس موجود احکامات اور کتاب کے توسیق کرنے والا تو کرنے والا ہو تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹ پیچھے ڈال دیا مانا اس سے انکار کیا اس سے منہ پہرا اس سے اپنے آپ کو ایسا بیگانہ کر دیا گویا کہ اس کتاب کو یہ جانتے ہی تک نہیں کان لو آج امرتی مسلموں کا کیا حال ہے قرآن کے حوالے سے قرآن کے احکامات سے بالکل لائے عالم اللہ ماشا اللہ جن پر اللہ نے رحم کیا ہو ورنہ ہر چیز کے لیے ٹیم ہے وقت ہے سب کچھ ہے جب اللہ کی کتاب کی باری آتی ہے تو پھر بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے وقت نہیں ہوتا ہے پھر انسان کے پاس اس کے لیے مختلف بہانے ہوتے ہیں تو اللہ تعالی کی کتاب کو پیٹ کی پیچھے ڈالنا معنی اس پر عمل نہ کرنا اس سے روگردانی کرنا اس کی حلال اور حرام میں تمیز نہ کرنا اللہ کی کتاب کو پیٹ پیچھے ڈالنے کا یہ مانا صرف پینکنا نہیں ہے کہ اٹھا کے پینک دیا معنی بے عمل چھوڑ دیا اللہ کی کتاب جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں فلاں شخص نے ہم کو نظر انداز کیا ہے تو نظر انداز کے یہ مانا نہیں ہوتا کہ نظروں سے مجھے دیکھتا نہیں ہے نظروں سے دیکھتا تو ہے لیکن مجھے جو منصب دینا وہ منصب مجھے نہیں دے رہے میرا جو حق ہے وہ حق مجھے نہیں دے رہے تو اللہ کی کتاب کو انہوں نے نظر انداز کر دیا وہ تباؤ اور اتباع کیا انہوں نے ماں تتر شیات ان چیز کا جو پڑھتے تھے شیطان علا ملک سلیمان سلیمان کے بعد صحیح میں وہ ماں کبر سلمان اور نہیں کفر کیا سلیمان تھے لوگوں کو جادو وما نے اب پیروی کی اس چیز کے جو نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر بے بابل میں شیر بابل ہاروت مایو المانے نہیں سکھلاتے تھے فلاں فرنا کرنا فیتا المونہ سیکھتے تھے بولو منہما ان دونوں سے مایو فرقونا جو جدائی ڈالتے تھے بھی اس کے ذریعے سے بین المرزی میاں بیوی کے درمیان مرد اور بیوی کے درمیان میں فرمایا اور نہیں وہ مگر اللہ کے حکم سے اور ما یا جو نقصان پہنچاتا تھا ان کو ولتا اور نہیں نفع دیتا تھا ان کو وَلَقَدْ عَلِمُوا جان لیا تھا انہوں نے, جس نے خریدا اس جادو کو پیچھ ڈالا انہوں نے اس کے بدلے میں اپنے جانو کو لوک کے وہ جانتے ہوتے اس آیت کے بارے میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا مختلف اقوال ہے اور یہ حقیقت میں سلیمان علیہ السلام پر جو شبہات یہودیوں نے ڈالے تھے جو یہودیوں کے جو شبہات تھے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا اس کا دفاع ہے کیونکہ یہودیوں کا طریقہ رہا ہے ہمیشہ سے انبیاء پر الزام لگانا بنی اسرائیل میں سے یہ بدبخت ہمیشہ انبیاء کے دشمن آئے جبکہ بنی اسرائیل کے ماں سیوا جیسے مفسرین نے لکھا ہے کہوائے دس نبیوں کے باقی تمام انبیاء بنی اسرائیل میں آئے صرف دس نبی ایسے ہیں جو بنی اسرائیل میں نہیں ہیں باقی تمام بنی اسرائیل میں ہیں لیکن ان بدبختوں نے نبیوں کے ساتھ بہت بڑی دشمنی کی ہے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا اور اس کو نبی اور اس کے لیے رسالت کے جملے استعمال کیے یہودیوں نے کہا کہ یہ کیسے آدمی ہے یہ تو کہتے ہیں کہ جادو کفر ہے ایک طرف کہتے ہیں جادو کفر ہے دوسری طرف یہ جادوگر کو کہتے ہیں علیہ السلام یعنی سلیمان علیہ السلام سلیمان تو جادوگر آدمی था جادو کرنے والا تھا اور یہ پیغمبر کہتے کہ جادو کفر ہے تو جادو کو کفر بھی کہتا ہے اور سلیمان کو نبی بھی کہتا ہے یہ انہوں نے ایک بات کہی یہود اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا یہ بات غلط ہے سلیمان علیہ السلام काफिर کافر نہیں تھا انہوں نے جادو نہیں کیے جادو تو شیاتین نے کیا ہے اور سیاتی کے عمل سے سلیمان علیہ السلام اسلام کے عمل کا کیا تعلق کہ ان کے اوپر الزامات لگائے جائیں یہ تو یقینی غلط بات یہ تو حقیقت کی بالکل خلاف لہذا یہ الزام بے بنیاد ہے انہوں نے نہ جادو کیا ہے اور نہ جادو کی دعوت دی ہے بلکہ وہ تو جادو کا دشمن تھا انہوں نے حقیقت میں جادو کی دشمنی کی ہے جادو کو انہوں نے حقیقت میں ختم کیا تھا اپنے دور میں جیسے کہ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلات کے ساتھ یہ معاملہ جو آیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے دور میں انہوں نے جادو کی کتابوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ایک کمرے میں ڈالا تاخانے میں اور جادوگروں پر پابندی لگائی تھی کوئی جادو نہیں کرے گا جب سلیمان علیہ سلاط السلام بہت ہو گئے تو شیاتی نے اس بات کو عام کیا کہ تاخانے میں کتابیں ہیں جادو کی اور یہ جو سلیمان ہیں علیہ سلاط السلام اس نے جو اپنے بادشاہی چلائی ہیں اتنے وسیع یہ جادو کے ذریعے سے چلا رہا تھا اس بات کو شیاتی نے مشہور کر دیا جبکہ کہ اس کی بالکل برش تھا اس نے تو جادو کا علم جمع کر کے اور اس کی کتابوں کے تاخانے میں مدفون کر دیا تھا اس بات کو انہوں نے عام کیا تو یہودیوں نے اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور اعتراض پیش کیا کہ ایک طرف تم کہتے ہو جادو کفر ہے دوسری طرف تم اس جادو کرنے والے شخص کو پیغمبروں کے سب میں لا کڑا کرتے ہو تو یہ تو آپ کی بات میں بالکل تضاد ہے لہذا اس اعتبار سے آپ کی اس کتاب میں بھی شک ہے اور آپ کی رسالت میں بھی شک ہے تو اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا یہ بات بالکل غلط ہے بلکہ تم لوگ بھی شیطانوں کے پیروکار ہو کیونکہ یہودی یہ عمل نبی علیہ السلاۃ والسلام کے دور میں کرتے تھے جادو کا عمل اور نبی علیہ السلام اس کو کفر کہتے تھے یہ کہ کفر یہ عمل مت کرو تو انہوں کو انہوں کو اللہ رب العالمین نے یہ جواب دی کہ یہ تو وہ تباہ ماتۃ الشیت العلی مل کے سلیمان یہ تو خود بھی اسی چیز کی پیروکار ہے جو سلیمان علیہ السلاۃ والسلام کے زمانے میں اس کے بادشاہت کے دور میں شیطانوں نے یہ کام کیا تھا اور پھر اللہ نے نفی کی وہ ماں کپر سلیمان سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا ہے اور اس عیاد سے اس بات کے دلیل واضح ہوتا ہے کہ جادو یقینی طور پر کفر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی سے اس کی کفر کی نفی کی یہ کفری عمل سلیمان علیہ السلام نے قطعا نہیں کیا ہے یہ عمل دیکھو یہ ہودو نے اس وقت اعتراض کیا تھا نا کہ سلیمان علیہ السلام تو السلام جادوگر اچھا اس امت میں ہے یہ بیماری کی نہیں ابھی بھی بازار میں کتابیں दिखती ہے تاویزوں کی اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے نقش سلیمانی نقش سلیمانی یہ وہ تعویز ہے جو سلیمان علیہ السلات والسلام اپنے دور میں کرتے تھے جادو باقاعدہ جادو اس کے اوپر پنجے لگے ہوتے ہیں اس کے اوپر مختلف جادو کے طریقے ہوتے ہیں اور اس کو نقش سلیمانی کا نام دے کر لوگوں میں اس کو پھیلاتے جیسے نبی علیہ سلاحم نے جا جادوگر ہونے کا الزام لگا دے کہ اس کے نام سے تاویزے بنا کر کے بیچتے ہیں مولوی پیر وغیرہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے کہ سلیمان علیہ السلط نے تاویز گنڈے کا کام نہیں کیا ہے بلکہ اس کے دور میں شیاتی نے یہ کام کیا ہے ایک مسئلہ تو یہ دوسرا مسئلہ اس آیات میں یہ ہے کہ اس دور میں یہ جو ہاروت اور ماروت ہے کیا یہ ملک فرشتے تھے یا دو سرداروں کے نام ہے ملک سردار کو بھی کہتے ہیں تو بازی مفسرین نے اس طرف توجہ دی ہے روجان اختیار کیا ہے مائل ہوئے ہیں کہ یہ دونوں فرشتے تھے اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان ان کو بھیجا اور علم علم جادو کو لوگوں کے سامنے رکھا کہ یہ علم جادو ہے لیکن یہ مت سیکھو فلاں تک فرو کفر مت کرو جادو سیکھنا کفر ہے اس کی یہ نقصانات ہے یہ نقصانات ہے یہ نقصانات ہے اس کے باوجود اگر کوئی سیکھنے والا سیکھتے تو سیکھ لیتے دوسرا تفسیر علماء نے یہ کیا ہے کہ اس سمرات فرشتے نہیں ہیں دو ملک ہیں دو سردار ہیں دو آدمی ہیں اور وہ دونوں جادوگر تھے اور لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے لہذا فرشتے اس سے بری ہیں قرآن کریم سے پھر وہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا ہے لا اللہ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا امرون بلا عِبَادٌ المکرمون یہ تو اللہ کے صالح بندے ہیں مکرم بندے ہیں اور وہ تو احسیاان کے بارے میں سوچ بھی نہیں لیتے نافرمانی تو ان میں ہے ہی نہیں جیسا کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نہ ہن و سب ہو بے حمد ہم ہمارا کام تو تسبی و تقدیس ہے تحمید پھر جو علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد فرشتے ہیں وہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں یہ نا فرمانی تو نہیں, نہیں ہے نا اللہ کی طرف سے معمور تھے وہ جب اللہ نے ان فرشتوں کو مامور کر دیا کہ امتحان کے لیے چلے جاؤ تو پھر یہ فرشتوں کی طرف سے احسیاان میں داخل نہیں ہوگا گناہ میں داخل نہیں ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان ان کو بھیجا اور انہوں نے امتحان لوگوں کے ساتھ جادو کا مسئلہ پیش کیا باہر قید یہ دونوں اکثر علماء نے ذکر کیا ہے کوئی اس طرف چلے گئے کوئی اس طرف نے ہاروت ماروت کو فرشتوں میں شمار کیا اور کسیوں نے دو ملک سرداروں میں شمار کیا ایک تیسری بات جو جمہور مفسرین کی نزدیک کی جب بیانی قرار دیا گیا ہے وہ یہ کہ اسرائیلی روایات میں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ دو فرشتے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تیرے یہ بندے جو ہیں یہ نافرمانیوں میں مصروف ہے اور تیرے بغاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو میں نے نفس دیا ہے ان کے ساتھ دشمن لگا ہوا ہے شیطان انہوں نے کہا کہ ہم بھی ازما کر دے ہم بھی نافرمانی نہیں کریں گے تو جب ان کو نفس دے دیا گیا انسانوں کی شکل میں مردوں کی شکل میں آئے تو ان کو ایک زہرانہ میں خاتون نے گنا کی دعوت دی تو انہوں نے करने کرنے سے انکار کیا جب انکار کیا تو ان کو کہا کہ ٹھیک ہے یہ شراب پی رو چلو شراب ان کو پلایا گیا شراب پینے کے بعد انہوں نے قتل بھی کیا زنا بھی کیا اور اس عورت کے بارے میں کہتے وہ اسمان پر اٹھ کر زہرہ تارا بن گیا بھائی کیسے زہرہ تارا اس عورت سے تم لوگوں نے بنا لیا یہ کون سے انہوں نے کوئی اچھا کام انجام دے دیا کہ اسمان میں ان سے تارا بناتے اور ان دونوں کے بارے میں یہ واقعہ گڑھ لیا کہ یہ دونوں ملک فرشتے جو ہیں انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا جب اللہ نے ان سے پوچھا کہ دنیا کے عذاب چاہیے یا خرت کی تو انہوں نے کہا ہم کو دنیا کے عذاب دو تو عراق کے اندر جو بابل شہر ہے اس میں ایک کنویں کے اوپر یہ دونوں انسانی جسموں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں تو یہ بالکل من واقعہ ہے بہت سارے مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے لیکن جو نقل کرنے والے ہیں جرا کرنے والے ہیں تحقیق کرنے والے مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں یہ واقعہ بالکل موضوعی من ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے البتہ اس کے اندر صرف یہ دو تفسیر اپنے جگہ درست ہیں کہ اگر ہاروت ماروت کو ملک مان لیا جائے سردار تو اس کا یہ معنی ہوگا اور اگر ان کو فرشتے مان لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا امتحان کے لیے آئے تھے اور فرشتے جو ہے وہ رسان میں یعنی مرتلہ نہیں ہوتے وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے لہذا یہ گناہ شمار نہیں ہوگا لیکن اللہ رب العالمین نے یہ ہودیوں پر رد کیا کہ تمہارا یہ جو عقیدہ اور نظریہ ہے یہ باطل ہے اور یہاں یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ جادو کے اندر اگر اللہ تعالی تاثیر ڈالتا ہے تو اس میں تاثیر آ سکتا ہے کیونکہ قرآن کے کی لفظوں میں کیا ہے مایو فرق ابھی بین المرزو جی میاں بیوی کے اندر جدائی پیدا کر دیتے تو بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جادو جو ہے یہ ایک تخیل ہے یہ متضلہ کا عقیدہ ہے متضلہ کا وہ جادو کو نہیں مانتے کہ جادو کے اندر تاثیر ہے کہتے ہیں یہ تو ایک خیال ہے بس یہ خی اللہ ہی ہے جیسے کہ مصع السلام کے بارے میں اور ہمارے نبی کے بارے میں بخاری کے حدیث میں ہے کہ اس پر جب جادو کیا گیا تھا تو وہ خود فرماتے مجھے خیالات آ رہا ہے تو متضلہ کہتے ہیں کہ یہ ایک خیالی بات تو ہو جاتی ہے لیکن اس کا اصل تاثر نہیں ہوتا ہے جبکہ کہ سنت والجماعت صحابہ تعبین تب تعبین قرآن و سنت کے عقائد رکھنے والے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جادو کا اثر ہوتا ہے لیکن یہ بات اصل چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جادو جس پر کیا جائے اور اس کو معلوم ہو جائے کہ مجھ پر جادو ہوا ہے تو وہ جادوگر سے جادو نہیں اتروائے گا اس لیے کہ جادو کسی پر کرنا بھی کفر ہے اور جادو کے ذریعے سے اپنے آپ سے جادو اتروانا بھی کفر ہے تو وہ شریعت کے مطابق اپنا جادو کا علاج کرے گا مثلاً آخری مو عزت پڑھنا صورت فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا صورت بقرا کے ذریعے سے اپنے اوپر دم کرنا مسنون دعائیں جو ہیں اس کے ذریعے سے اپنے اوپر دم کرنا جیسا اجوا کجرو کے بارے میں آیا ہے اس کا کھانا زمزم کا پانی پی لینا اس سے علاج کرنا یہ مختلف چیزیں سنن سے ثابت ہیں لیکن جادو کو جادو کے ذریعے سے اتارنا یہ دونوں کو فرق ہے لہذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے اللہ نبوالعالمین فرماتے ہیں کہ شریعت کے ماں سے ماں مخالب جو کام ہوتا ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتے اس لیے فرمایا کہ وہ نمایا علم سیکھتے تھے جو ان کو نقصان تو دیتے فائدہ نہیں دیتے اس لیے شریعت میں کیا حکم ہے جادوگر کا جادوگر کا حکم شریعت میں یہ ہے کہ اس کو پکڑو اور اس کو قتل کرو تاکہ معاشرہ اس سے صاف ہو جائے پچھلے دنوں میں سعودی کے اندر اس کا اچھا خاصا انہوں نے مہم چلایا اور اچھے خاصے تعداد میں لوگوں کو پکڑا اور ان کے ہاں ان کے لیے وہی سزا شرائی ان کو قتل کرتے ہیں ان کے پر ثابت ہو جائے کہ یہ جادو کرتا ہے اس کو باقاعدہ قتل کرتے ہیں تو کئی جادوگروں کو انہوں نے پکڑا اور قتل بھی کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لوکان عالم ال کاچ کیے جانتے ہوتے ہیں یعنی حقیقت سے یہ لوگ آری ہیں دعوے تو ان کے بہت بڑے بڑے ہیں لیکن حقیقت سے یہ لوگ آری ہیں اور یہاں یہ بات سمجھ لو کہ کسی بھی چیز میں جب تک اللہ تعالیٰ نفع نقصان نہ ڈالے تو بذات خود کسی چیز میں نفع نقصان کے تاثر نہیں ہے دعائی ہے یا قرآن کا دم ہے یا مسنون دعائے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَمَا هُم مِن اللہ بِإذن اللہ، اذن اللہ لازم ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا مِّنَ لَوْ يَعْلَمُونَ اور یقیناً اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ملتا ان کو اللہ, کے ہاں اللہ کے پاس اللہ کے ہاں سے ان کو اجر مل جاتا خیر ان تو یہ بہت بہتر تھا لو يَعْلَمُونَ کاش کے وہ جانتے اللہ رب العالمین اکثر جب اپنے نافرمان بندوں کا ذکر کرتا ہے تو ان کے علم کی نفی کرتے ہیں مشرق ہو کافر ہو وہ تو اپنے طور پر اپنے آپ کو بڑے عقل کہتے ہیں کہ ہم بڑے عقل والے ہیں لیکن شریعت جو ہے ان کی عقل کا رد کر رہا ہے یا علمون کہا مانا یہ لایالمون ہے یہ نہیں جانتے ہیں اگر جانتے ہوتے تو یہ کام کبھی نہیں کرتے مسوبۃ مل جائے یہودیوں کے اس رتھ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ایک اور خسرت کا قواہت کا ذکر کیا اور مسلمانوں کو آداب سکھایا یا یوحلدینہ منو مان والو لا تقول رَائِنَا رَائِنَا اور رائے مت کہو لفظ رائے وقول ان ضرور اور کہو انظرنا ضرور وس ولیل کا میرے ناز کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے یہ تربیت کے طور پر سابق کرام کو خطاب پھر ہم سب کو خطاب یہودیوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, لیے الفاظ استعمال کرتے تھے راہینہ اور اس میں ان کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہنا تھا یعنی بطور تعظیم یا تکریم نہیں بلکہ بطور تذہیب تحقیر وہ استعمال کرتے تھے لفظ رائنا اور یہ رہونت سے ہیں رائنا کا لفظ انہوں نے استعمال کیا منع بے وقوف یا چرواہا اس معنی میں وہ استعمال کرتے تھے تو جب صحابہ کرام نے سنا ان سے تو وہ بھی کہنے لگے پھر ان میں سے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کے حرکتوں کو اکثر جانتے تھے انہوں نے جب ان کی گفتگو سن لی سعد رضی اللہ عنہ نے کہ یہ جو خبیز ہے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے تخیر کرتے ہیں تو انہوں نے کہا آج کے بعد جس نے بھی کسی بھی یہودی نے کہہ دیا کہ راہینہ تو ہم اس کے گلے کو کاٹ دیں گے یہ اصل میں تم ہمارے نبی کے تصحیق اور تحقیق, تحقیق کرنا چاہتے ہو بےزتی کرنا چاہتے ہو تو کوئی بھی اگر کہے گا تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں تو شریعت نے ہمیں تعلیم دی کہ انظرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مت کہو کہ بلکہ یہ کہو انظرنا معنی مانا یہ کہ ہمارے طرف متوجہ ہو جاؤ ہمارے بات کو غور سے سنو اللہ کے رسول ہم آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں آئینہ کے بجائے یہ الفاظ استعمال کرو اس آیات کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر وہ لفظ جو زومانے ہو جس میں اچھا معنی بھی ہو اور برا معنی بھی ہو اس کی جگہ جو صحیح الفاظ تمہیں ملتے ہیں وہ استعمال کرو زومانے لفظ کو چھوڑو اس کے تحت پر انہوں نے لفظ حضرت کو بھی استعمال کیا ہے کہ حضرت کا جو لفظ غیب کے لیے استعمال کرتے ہیں لوگ یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ ہزارہ یہ گرو سے ہیں تو اسے حاضر ناظر کا عقیدہ رکھنے والوں کو تقویت ملتا ہے اور لفظ خدا کو بھی لکھا ہے کہ لفظ خدا جو ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام صفتی نام نہیں ہے جب اللہ کے لیے یہ نام نہیں ہے تو ہم کیوں اللہ تعالیٰ کو خدا خدا کہے اللہ کے ناموں میں رحمان رحیم ہے غفار ہے تہار ہے جبار صفتی نام بہت سارے ہیں اور کسی کو کوئی اور نام آتے یا نہیں آتے تو اللہ اسم اللہ اللہ کا نام تو سب کو آتا ہے تو کیوں نہ ایسا کرے کہ اللہ تعالیٰ کو اس ذات سے پکارے بجائے ایسا نام اللہ کے لیے لینا کہ جو اللہ نے اپنے لیے نہیں رکھا ہے اس کے رسول نے اس کے لیے استعمال نہیں کیا ہے اچھا لفظ خدا پڑھنے پر کوئی اجر بھی نہیں ہے کوئی ازر نہیں ہے رحمان پڑھو تو اس پر اذر ہے وہ قرآنی الفاظ ہے رحیم پڑھو تو ہے اور رضا کہو تو وہ قرآنی الفاظ ہے لیکن لفظ خدا پر اچھا خدا کے ساتھ کوئی ذکر کر کے تو دکھائیں کوئی ذکر کر سکتے کوئی ذکر ثابت نہیں ہوتے لفظ خدا کے ساتھ رحمان کے ساتھ آپ ذکر کر سکتے رحیم کے ساتھ کر سکتے لیکن لفظ خدا کے ساتھ ذکر کا کوئی تصور ہی نہیں ہے لہذا خدا کا لفظ اس سے اجتناب کرنا چاہیے اسی ترتیب سے حضرت کے لفظ سے اجتناب کرنا چاہیے ہر وہ لفظ جو مشکوک ہو اس سے بچنے کی کوشش کیا جائے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وسما ولیل کابری نذاب و سنو کافروں کے لیے دردناک عذاب اس میں اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی کہ رسول کے تزبین یہ کفر ہے رسول کے ساتھ مذاق کرنا اس کے توہین کرنا یہ کفر ہے اور انسان جو ہے پیغمبر کے مخالفت پر اس کے تذہیق پر کافر ہو جاتے ہیں تو اس لیے فرمایا کہ وہیل کافی نازاب نال کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے آگے اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ نے ایمان والوں کو ترغیب دی اور ان کو وہ بات بتائی کہ یہ جو یہود بود ہے یہ جو نصارہ ہے یہ قطاً ایسے بات کو پسند نہیں کرتے ہیں جس میں تمہارے لیے بلائی اور خیر ہو فرمایا ما اب اللہ دین گبھرو نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من اہل کتاب ہے اہل کتاب میں سے ولل مشرقین آمنا مشرقین میں سے یہ کی نازل کی جائے تم پر اے ایمان بالو من خیر کوئی بلائی کوئی خیر کر رب کن تمہارے رب کے طرف سے ول حج قصب رحمت اور اللہ خاص کرتا ہے اپنے رحمت کے ساتھ میں شاہ جس کو چاہتا ہے ولام حضر فضل عظیم اللہ مالک ہے فضل عظیم کا بہت بڑے فضل کا مالک و لاہ مانا یہ کہ یہ جو یہود نصارہ ہے یہ جو اعلی کتاب ہے ان کی تمہارے ساتھ حقیقت میں یہ دشمنی ہے چونکہ اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت کو ان سے ہٹا کر تمہارے طرف منتقل کر دیے بنی اسماعیل میں اور مسلمان جو ہیں وہ اس عظیم مقام پر آ گئے ہیں تو اس وجہ سے یہ لوگ قطع نہیں چاہتے ہیں تمہارے اوپر کوئی بلائی آ جائے بلائی چاہتے ہیں کہ بس ہم میں بلائی ہو اگرچہ بغاوت کے ساتھ ہم بغاوت بھی کریں گے تب بھی تعریب ہمارے ہو ایسا کیسا ہو سکتا ہے تو فرمایا کہ کافر اور مشرق یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی خیر آ جائے آج کے دور میں بھی کوئی یہودی کوئی عیسائی اور نہ کوئی نسارا میں سے کوئی بھی یہ بات پسند نہیں کرتے ہیں اس بات کو قطع پسند نہیں کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کوئی خیر ہو مسلمانوں کے لیے کوئی بلائی ہو بلکہ مسلمانوں کے خیر اور بلائی پر وہ بہت ناراض ہوتے ہیں بہت پریشان ہوتے ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن اس چیز کو وہی لوگ جانتے سمجھتے جو قرآن سے فیضیاب ہو قرآن کو سمجھنے والے اللہ فرماتے و اللہ قسب رحمت شاہ اللہ خاص کرتا ہے اپنے رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے کیونکہ رحمت اللہ کا ہے تو اس کا تقسیم بھی اللہ ہی کرے گا وہ یہود نسارا کے کہنے پر نہیں ہوگا العظیم وہ ہے تو اس کی تقسیم ان کے کہنے پر کیسا ہو کہ یہ بغاوت بھی کرے اور پھر بھی نبوت اور رسالت ان کے پاس ہو نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے بلکہ وہ خود اس کو تقسیم کرے گا ماں من آم سہانا او مشرحا علم ام علا اس آیات میں بھی یہودیوں کے ایک شبے کا جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احمال جو منسوخ ہوتے گئے وہ جب کر کے دکھائے تو یہودیوں نے کہا کہ یہ کیسا کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور میرے اوپر کتاب کا نزول ہوتا ہے کبھی کہتے ایسا کرو کبھی کہتے ایسا کرو قبل کو قبلے کو انہوں نے تبدیل کر دیا پہلے شراب پیا کرتے تھے پھر کہا یہ آرام ہو گیا جوا کھیلتے تھے آپس میں صحابہ بیٹھ کر آپ کہتے یہ آرام ہو گیا تو معلوم ہوا کہ اس پر جو آنے والا وحی لا رہا ہے وہ وحی اللہ کی نہیں ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے